آئیے ترجمہ سنتے ہیں فرمایا انلدینہ بے شک وہ لوگ کافارو جنہوں نے کفر کیا لن تغنیاں ہر نہیں کام آئیں گے انہم ان کے اموال ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد مین اللہ اللہ کے عذاب سے شعی کچھ بھی ولاع کا اور یہی لوگ ہیں ہم وقود النار و آگ کا ایندھن کدا ابی فرعون آل فرعون کی عادت کی مانند والذین اور ان لوگوں کی جو من قبلہم ہم ان سے پہلے تھے قزب انہوں نے جٹلایا بھی آ ہماری آیتوں کو فعاق اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بھی ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ اور اللہ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے کل کہہ دیجیے لل ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ست ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے و تحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے ال جہنم جہنم کی طرف و بھی اسلم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے قدکانہ تحقیق ہے لکم تمہارے لیے آیتن عظیم نشانی فی فی عتعین ان دو گروہوں میں علطقاتا جو لڑائی کے وقت آپس میں ملے فی ایک گروہ تو قاتلو لڑتا تھا فی سبیل اللہ ہی اللہ کی راہ میں وہ اخرا اور دوسرا کافرتن کافر تھا یرون وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کو مصلَ اپنے سے دگنا رایلعین آنکھ سے دیکھنا و اللہ اور اللہ یو قوت دیتا ہے بنس اپنی مدد کے ساتھ میں یہ جسے چاہتا ہے ان فِي کا بے شک اس میں عبراتن ہے لی الابسار اہل بصیرت کے لیے زینہ مزین کر دی گئی ہے لناسی لن لوگوں کے لیے حب الشہواتی شہواتی نفسانی خواہشوں کی محبت مین نسائی عورتوں سے ولبنینا اور بیٹوں سے ولقناتی رمقند اور جمع کیے ہوئے خزانوں کی من زہابی سونے کے ولفتی اور چاندی کے والخیل المصومتی اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت والانعامی اور چوپایوں کی والحرسی اور کھیتی کی ذالقہ یہ سب متاء الحیات دنیا سامان ہے دنیا کی زندگی کا واللہ اور اللہ ان اسی کے پاس ہے حسن المعاب اچھا ٹھکانہ کل کہہ دیجئے آؤ نبیوکم کیا میں خبر دوں تمہیں بخیرن اس سے بہتر چیز کی لل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوت تقوی اختیار کیا ان دربہم ان کے رب کے ہاں جنات ان باغات ہیں تجری چلتی ہیں بہتی ہیں من حل الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیحہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں وہ ازواج اور بیویاں ہیں متحراتن پاکیزہ رضوان اور رضامندی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ بسیرن خوب دیکھنے والا ہے بلوباد اپنے بندوں کو اللہ دینا وہ بندے یقولہ وہ کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب انہ بے شک ہم آمن ایمان لائے فخ فرلا نہ لہٰذا تو ہمیں بخش دے ذنوبنا بنا ہمارے گناہ واقعنا اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے و آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین